الحمد اللہ الله اللہ علی وابیا يا اللہ الله وبی اللہ علیہ يا نور اللہ عبان اللہ سبحان اللہ میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائی سلاۃ وسلام کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ عشق کو محبت حضرت کے ساتھ ساتھ ہم نبی یہ علیہ اسلط وسلام کے مختلف آزاد میرے آکار علیہ و کی مختلف عادتوں اور اہل بیت اطہر کی بارگاہ میں بہادری دیتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ حضرت کے اگلے شعر کو سنیے گا ان کے مولا, مولا کے مولا ان مولا پر کروڑوں درود ان کے لاکھوں سلام سبحان اللہ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو صحابہ اور اطرت کہتے اولاد کو ازہ اور اقربا کو سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام کی ہر عادت ہر منہ مبارک ہر خصلت پر درود پاک بھیجنے کے بعد امام محبت لکھتے ہیں کہ صرف ہم جیسی ہی مخلوق پیارے آکا علی سلاۃسلام کی بارگاہ میں درود کے نظرانے نہیں پیش کر رہی بلکہ سبحان اللہ اللہ تبارک مطالعہ اپنی شان کے مطابق اور اس کی نوری مخلوق یعنی فرشتے پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں اور سبحان اللہ یہ اسایت کی طرف بھی اشارہ ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اچھا یہاں پر اس اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں لگاتار جاری ہو رہی ہیں اور پھر عرض کی جا رہی ہے کہ اپ علی سترات والسلام کے صحابہ اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر بھی اللہ لاکھوں سلام ہو سبحان اللہ اور اگلے شعر میں کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے پار ہائےفن چاہے کدس اہل نبوت پہ لاکھوں سلام, سلام پار ہائے کہتے ہیں کلام پاک کے ٹکڑے اور گن چاہائے یعنی پاکیزہ کلیاں اہل بیت نبوت سے مراد پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے گھر والے اللہ اکبر انداز دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا امامش کو محبت لکھتے ہیں کہ مقدس کلام یعنی نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے جسم کے ہی حصے ہیں اور مدینے کے چاند کے ماہ پارے ہیں اور باغ قدس یعنی جنت کے مقدس باغ کے یہ پھول ہیں اور خدا کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا میرے آقا علی علیہ سلاۃ اسلام جنت کے باغ کے پھول ہیں اور یہ اس کی کلیاں ہیں یعنی خاندان نبوت اہل بیتے اتحار عترت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو پیارے آقا کی آل کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا نرالا انداز ہے دونوں اشار کو دوبارہ سنتے ہیں ان کے مولا, ان کے, مولا کے ان, مولا ان پر ان ان کروڑوں درود, درود, درود, درود ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام, سلام پارحائے صحف غنچائے قدس, حائے قدس حائے حائے اہل ذات نبوت پہ لاکھوں سلام کہ مولانا کی ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کرائے گل چاہے پارے گائے گل چاہائے بے مت ھو سلا مستفیٰ جانے متلا سلام شمع بز ہدایت پہ لا سلام آب تطہیر سے جس, جسم جسم جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, سلام خون خیر السل سے ہے جن کا خمیر, خمیر ان کی بے لوس قینت پہ لاکھوں سلام اللہ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں آب تطہیر سے مراد ہے پاک کرنے والا پانی ریاض نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ ریاض کہتے ہیں باغ کو نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ اللہ اکبر خیر الرسل یعنی تمام رسولوں میں بہترین اور خمیر کہتے ہیں اصل جوہر ہم کہتے ہیں نا اس کے اس کا خمیر ہی ایسا ہے یعنی اب ان کا جو یعنی اہل بیتے اتحار کے خمیر کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ اور بے عیب یعنی بے لوس یعنی بےآت اور تینت سے مراد ردائش اور طبیعت سبحان اللہ ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا امام عشق و محبت کا شاندار انداز میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علی صلوات سلام کے جو یہ گلشن ہے نا یہ کون سے پانی سے یہ پھول لگے ہیں آب التطہیر یہ گویا پاک کرنے والا پانی تو ہے لیکن کمال ہے اعلی حضرت کا اعلی حضرت نے گویا یہ آیات تطہیر کی طرف اشارہ کیا ہے قران پاک کی ان آیاتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے شہن شاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا شاندار بات لکھتے ہیں جن کی پاکی کا قرآن, باق باق قرآن باق پاک باق کرتا ہے آیا تقہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیل یہ وہ خاندان ہے جس کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے آئیے اس آیا تطہیر کو سنتے بھی ہیں اور ایمان کو تازہ بھی کرتے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ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 جن کی جن پاکی, پاکی کا, کا خدا, خدا پاک, پاک, پاک کرتا پاک پاک ہے بیاں بیان بیان بیان بیان تطہیر سے میٹھے اسلامی یعنی نبوت اور رسالت کے یہ مقدس پھول اور پودے اس پانی سے ہو گئے ہیں جو پاک کرنے والا پانی ہے اور اشارہ ہے آیات تطہیر کی طرف جبھی تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال ہے کہ کبھی کن آیتوں کی طرف اشارہ کبھی کس حدیث کی طرف اشارہ سبحان اللہ اچھا فرماتے کے سارے گلشن نبوت یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عیب خلقت و طبیعت پر لاکھوں سلام کیونکہ ان کی جو اصل ہے ان کا جو اصل خمیر ہے اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مقدس ہے اور نبوت کے گھر والوں پر لاکھوں سلام ہو یعنی نبی پاک کا خون جس کی اصل ہو اس کی سبحان اللہ شرافت کا اس کی طبیعت کا ان کی خلقت کا عالم ان کی پیدائش کا عالم کیا ہوگا اس پر لاکھوں سلام اللہ اکبر اعلی حضرت امام اہل سنت نے خاندان نبوت کی شان بیان کی تو کس پیارے انداز میں بیان کی ایک اور شعر میں بھی لکھتے ہیں کرم کرم کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی ظہر ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اہل بیتے اتھار کی شان کیا پیارے انداز میں بیان کی ہے ان دونوں اشار کو پھر سنیے آب تطہیر سے, سے جس میں پودے, پودے جمیں اس ریاض نجابت, نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر السل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے نہ جا پہ لا کو سلام خون خیر الرسل سے ہے جین کا خامی خون خیر الرسل سے ہے جین کا خامی ان کی بیلوں سے تین پیلا گھو سلام مصفا جانے سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں اور کیا پیارا انداز ہمارے لیے میسج بھی ہے خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے جس کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے راحت تاہرہ تاہرہ جان احمد کی راہ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں مہ کہتے ہیں چاند کو مہر کہتے ہیں سورج کو آچل کہتے ہیں دوپٹے کے کنارے کو اچھا ردائے یعنی چادر اور نزاہت یعنی تہارت اور پاکیزگی والی چادر اللہ اکبر اچھا اب سیدہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ظاہرا ترو تازہ روشن کلی سبحان اللہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور طہارت والی اللہ اکبر انداز دیکھیں امام عشق و محبت علی حضرت کا وہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ کے دل کا ٹکڑا ہیں ان کی شرم و حیا پاکیزگی اور پارسائی اور پرہیزگاری کی عزت و عظمت پر لاکھوں سلام یعنی ان کے آچل کا عالم یہ تھا کہ ماہ مہر نے یعنی آپ کی چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے آپ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی پردہ کیا کرتی اور خاتون جنت کے پردے کا عالم تو یہ ہے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے کہ آپ پیارے آکا علی صلاحت والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائیں نہیں فقط ایک بار مسکرائیں اور اس مسکرانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی بتائی گئی ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنازہ اس میں لے جایا جائے تو کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہیں پڑے گی تو آپ اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی یہ انداز تھا خاتون جنت کے پردے کا اور سبحان اللہ اور ان کے اس پردے کا اکرام قیامت کے دن زمانہ دیکھے گا کہ جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل مشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں کیونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرنے والی ہے اہتمام کیا جائے گا یہ شان ہے ان کی اور سبحان اللہ اگلے میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں جنت کی مقدس کلی ہیں پاک باز اور تہارت کا پیکر ہیں میں اپنے نبی کی جان کے سکون و آرام پہ کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجوں کیونکہ پیارے آقا علیہ سرات و خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے اللہ اکبر حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ مشابہت میں چال ڈھال میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوتی پیارے آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے بوسا دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی اور آکا تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور پیارے آکا علیہ سلات والام کے ہاتھوں کو بوسا دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی اللہ اکبر اس انداز میں بھی ہمارے لیے درس ہے جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بیٹیوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے کتنا پیار اپنی بچیوں کو دینا چاہیے بدقسمتی سے آج لوگ بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں پیارے آقا علیہ السلاط والسلام کی ایک حدیث سناتا چلو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے بیٹی بیٹیوں کو برا نہ کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں اللہ اکبر یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں ارے احادیث کے مضمون کے مطابق یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا سامان ہیں پھر بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ کیوں ہوں خاتون جنت سے محبت بھی ہو اور بیٹیوں سے معاذ اللہ الجھن بھی ہو نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہی انشاءاللہ ان کے رشتے اور ان کے دیگر معاملات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا تو اللہ اکبر خاتون جنت کا تذکرہ ان دونوں اشار میں ایک بار پھر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے سیدہ ظاہر طیبات طاہرہ جان احمد کی راحت کا آ چلنا دے کم مہر نے جس کا آ چلنا دے کم مہر نے اس رائے نزاحت پیلا ہو سلام سیدہ ظاہرا سی طاہرہ پا کو سلا مستعفی جانے مت پیلا خوس میں ہی دا پی